والسلام الحمد الحمد ملا سید رس وقاد تمل امبیہ محمد دل مستفالا لارا آل ہیس آبھی لینک نو ید نیلا سبھی مدا باد بل نش روسملہ روحی فلاور گلاون حد مَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مدی قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ ویوسلی مو تسلی ملا سدک اللہ کریم ملا سلو نال نبی یا او حل دین آ منو سولو آل وسلی مو اصلا دو يا عالک یا سیدی یار رسول اللہ علی کباس آبکیا سیا حبی اصلاح دو سلام عالک یا سیدی یا رسول اللہ ہی والا علی کباس آبکیا سدی یا امامل امیا والمرسلین معزز دوست بزرگو بانیانحفل محفل مہمانان گرامی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ جل شاند و سنا ودرو خاتمل وخلا شریف مولا دی بارگاہ ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجاتتا فرما گئی ہر قسم کی معصیت نافرمانی ضلع اور رسوائی تو اپنی رقم پناہ فرما لے میرے چند برا نے رل کے اس محفل شریف دا کا مولا سونا جلسے دا اہتمام کرن والیاں والا دنیا آخرت سونی فرماوی سو محبت نو قبول فرماوے جتنے دوست تشریف لے ہو مولا سونا سب دی حاضری قبول فرما کے اجر عظیم متا فرماوے ہر مومن مسلمان دے نیک جائز دلی اراد نو پورا فرما دے دوستانے گی رام بس ان تمہیبی چند سے اکتفا کر اکتفاق کردیا جو پیغام لے کے آیا جناب نو وہ سنانا چاہنا چاہتا ہوں دوست پہلے بھی اس چیز دا اشرار کر رہے سن کہ جی اعلان کر دیا جی کسے بندے نے سوال کرنا ہوئے تو بعد اچھا لگے پہلے بھی اشرار کر رہے سن ہوں نقیب، نقیب،, نقیب نقیب محفل صاحب <Mighty>. نے جناب نکارش کرنی بھی جائیے نا یہ ہوئی تماشا میں حقیقت نہیں آخا گا تماشا حقت نل کوئی تعلق نہیں کیوں کہ جن لوگوں کے کول اقل سلیم ہوندی ہے نا اقلی سلیم اور قلب شہید. اقل سلیم عقل ہوں کہ جس دن پاک دی قبول کرن دی صلاحیت رکھ دی او سلیم ایک اقل سلیم دوسرا قلب شہید قلب شہید اس دل نو کہ جیڑا دل ہر ویلے وحده لا شریک دی وحدانیت اور رسول اللہ, اللہ وسلم دی رسالت دی گواہی شہید شادت آیا گواہی دینے والا بزرگ فرما نے کول اکل سلیم کہ من. yani ایمان رکھن والا کلمہ گو کلمہ پڑے تو کلمہ دل ہی پھر دل شہید ہو گواہی دے گواہی بنتا سلیم چیز ایسا بندہ کدی بھی دین پاک گلتے اعتراض ایک دو سوال اک ہواض ان سوال ہوا اپنی اسلح واطے اپنے علم در اضافہ کرنے جس شہ دتا ہوجن وا بندہ سوال کر سوال دا مطلب ہوتا ہے پوچھنا. کی مطلب ہے اتراض اور اعتراض دا مطلب پوچھنا نہیں ہوتا اپنی اصلاح کروانی گل سمجھ اتراج کا اتراج کا مانا آ سنن والے وہ گل برداشت نہ ہو وہ گل ہضم نہ ہوگی نا اس گل نا نفس نہ تسلیم کرے تو پھر ایسا بندہ اتراج کرتا ہے سوال نہیں کرنا کیوں سوال وہ کرد جن اسلح کی ضرورت ہوگا اور جنہوں اسلح کی لڑ ہوں أو پوچھ کے چپ کر کے راضی ہو جگو منازرے چھڑنے کوشش جا اگو منازرے چیڑنے کی کوشش کرے نا اتنی مولا سونے لے مرشد باغ کی نگاہ کا سبقہ سانو سمجھ دے دی سالو بھی مولا سہنے نے اپنے دے دا صدقہ اتنی سمجھ دے دیتی ہے کہ جہا اگو منادر چاہتا ہے اور اقلی سلیم اور کلب شہید آتا کدی دینے مستفی اعتراض اور جہاں اعتراض کرے اعتراض کرے سمجھانا ہی نہیں چاہتے وقدہ شریف نے دین پاک تفصیل فرمائی فر اے محبوب نے آ کے تھوڑی تشریف فرمائی جا بندہ گل ادر چیز باغ کی گل چلاج سڈے کو فلوال وہ اپنے دل کا علاج کروائے اس کا دل مریض اور مریض دلج سو ہارٹ اٹیک والا مرد نہیں تو زیادہ دا خطرناک مرض کو مرض کہ بندہ ادر کا کول ہے اندر اتراض پھر اعتراض دل دے بندے تسلی تسلی کوئی کرائی نہیں سک اور جیڑا ہے عقل <سؤال> سلیم رکھن والا <سؤال> پاک دی گل سنے گا نا خلاف کیوں نہ خلاف کیوں نہ جد وہ گل سنے گا وہ اتراج نہیں اٹھائے گا وہ اپنے آپ نو آخ گا کہ یار اگر تیرے خلاف ہے تو گل تو رب رسو اگر تیرے خلاف گئی بھی ہے گلتے رب رسول کلسی رکھو یار کلسی لو یار اللہ ص اللہ ناراک تکبیر اللہ اللہ اسلام اللہ پاک اللہ اللہ جب مولانا شفیع تششتی لا زندہ باد اسلام حضرت اعلیٰ مولانا کوتی محمد قصلی اور تششتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے نا ات میں گل اس واسطے کیتی ہے کہ کی سنو اسلحہ والے لوگ اسلحہ طلب لوگ جہ ن ہوندے نے وہ لوگ سنو گھتے وہ لوگ کاٹ دے نے کٹ لب جہ نا بہت تارے زی نی اطراد اٹھان والے جنہوں گل پچی س بندے دے لیں. او دی وجہ اے شہید اور یہ بندے کا کوئی کوج مولا سونا ہدایت دے دعا کر سکنے اللہ باقی رہا مسئلہ سوال دا آ جناب دے سامنے بیٹھا ہوا سوال دی گنجائش نہیں رہے گا مولا سولہ میرے مرشے دجپال دی نگاہ خاص ناشت میں کوئی ہوں میں کوئی شاہ نہیں ہوں لیکن میرے سائیں بڑے اچھے الحمد للہ سائیاں لج پال ہوئے برگے بریا دیا باہ لین چھوڑ دے نہیں میاں سب نہیں فرما سنا دطا شیر پڑے جا لیکن مطلب پٹھا کھڈیا جا شنا مطلب ہی دس دیا ساب فرماؤ فرمایا مالی کا Oh, you are a pali dina Malida kamek Oh, you are a pali پکے ہو یا کچے پیر مریدان دے سر تیر او باوے جھوٹے ہو س سر او باوے جھوٹے یا سچے یہ <سؤال> شیر پڑھ گئے نا مطلب کٹ دیں و پیر پا جا ہو سچا ہو مطلب کی کٹ دیں <لازمتجنور> پیر پوٹا ہوے یا سچا ہوے چرسی ہوئے شرابی ہوٹی پینے آدی ہو مرضی ہوداں سر چی ہاں یہ مطلب نہیں غلط میاں صاحب نے فرمایا ہے جڑے کامل لوگ ہوہ کامل لوگ جی وہ ہر ویلے مرید روڈ مریدت مرید وہ باوے عقیدت تھوڑی بھی رکھنا ہوئے تو کامل ہمیشہ سر تھی ریڈی لوگ جہ یہ یا سچا ہونا یہ صفت دا بیان جھٹے بھی ہو سچے بھی ہو سچا وہ ہوا امر بل دے اور اپنے مرشد کی پیر بھی کر دے ہو گیا سچا مرید جوڑ لیا لیکن جدوتاری ادو نہ پیر یاد رحد نہ رب یاد ریند نہ رسول میرے میرے یاد لیکن میاں محمد بخش نے ایک کامل لوگ کمال دی آل، آل، آل اور کامل دی مخلوق آل. خدا نال محبت لال بیان, بیان, بیان, بیان فرمائی اللہ مخلوق محبت کر تے بے، اے چھڑ دے جا دفعہ بان چا سر میں گند دا ٹوکرا برا نا پال خدا دی قسم کر کے آنا یہ سان ہی لج دا جان پترا چلائی جو کچھ لے کے آیا سائی جناب آئیے مقدشہ جی فری ماں تا جناب نو جڑی گل سمجھا ادا عنوان ہے کہ نجات، نجات نجات دا دارو مدار ایمان, ایمان اور ایمان, ایمان دا دارو مدار مستفا دا نجات لب ایمان نال اے ہونا توجہ الگ ادھر ادھر نجات ایمان, نال ایمان تو بغیر نجات نجات کا دارو مدار ایمان اور ایمان دا دارو مدار حبیب خدا دی تابے داری ہے اگر حبی بے خدا دی بندہ مومن نہیں بندہ مومن نہیں اس گل نو دل کن کھول کے سنیا انشاءاللہ شاء اللہ سارے سوالا د آ جڑ سوال کرنے والے نا خالی جواب ہارسی اتراضاب ہی آ جان گے یہ جڑا فیصلہ نا نجات ایمان اور ایمان سونے محبوب دی گل منالی اے فیصلہ, اے فیصلہ مخلوق کا نہیں یہ بندے کا کیتا فیصلہ نہیں یہ وحدہ لا شریک کا فیصلہ ہے آہ جدا نہ توڑے نہ رد توجیل یہ فرمائی یہ فیصلہ مولا سحنے نے اسی کے آیا ہے مقدسہ کے اندر فرمایا ارشاد ربانی فرمایا فلاور ثم لا کفیم فی الفر جا ممّا تسلیم وخدہ خولا شریف نے فرمایا فرمایا فلاور اے سونے اے محبوبہ و کا تیرے رب دی کی قسم لا یؤمنون ایون امن نہیں ہو سکتے ہتو ہاتھی منہ کفی ماں شار اتنے تک مومن نہیں ہو سکتے جتنے تک اپنے چگڑیاں فیصلے راضی نہ ہو جا جی گل نہیں ہوا فیصلہ نہیں منگ گے تری داوے داری نہیں کرمن نہیں ہو سکتے اور من جدو حکم تیرا منفیت کی فیصلہ تیرا من یا جی دن فی مہاراجا جدو تیرا حکم من آرمایا دل کے آسا تکلیف نہ آشقت نہ آپ کی زبان بھی کرار کرے نال انہوں کا دل بھی تصدیق کردا فرمایا دو گلیں گے پہلی گل اے محبوبا تیرے رب دی کسم اے جن تک اپنے معاملات کے اندر تیرا حکم نہیں منگ گے تری گل نہیں منگ گے تری تابے داری نہیں کرے تیری دات نہیں کر گے نہیں آوے جدوکم آنا دل بھی چک جنا سر بھی چک جا معیار سمجھو مولا سونے نے معیار مقرر فرمایا ہے نا ہے بس اس تو علاوہ کوئی شل نہیں جلنے تک تسا اپنے معاملات دے اندر میرے محبوب کی تابے نہیں کرو گے اتنے تک تس مومن نہیں ہو سکتے اور جتنے تک مومن نہیں ہوگے اتنے تک تسا نجات نہیں پاس ای بات دی تفسیر میرے آکا ہے نامدار نے من اتھا نہیں فکل ات اللہ ون ات اللہ فرمایا جنہیں میری تابیداری کی تھی ہے تحقیق انہیں اللہ دی تابیداری کی تھی ہے اور جنہیں اللہ دی تابیداری کی تھی ہے انجات بھی پا گیا محبوب کی تابے داری ایمان دم یار اور تارو مدار ٹھہرا تموتا ہو گے جد گل <سؤال> میرے محبوب تو آ گل میرے یار تو آ زبان بھی من جا جے دل نال بھی من جایا جے معاملہ ہوسل نے دین باغ نو صرف مسجد تک محدود رکھا ہویا لگے لیکن مسجد کی گل نہیں صرف مسجد کی گل نہیں حکم مسجد ہو شادی ہونا ہومنا ہوشی ہومی ہوئی زندگی دا کوئی ہوے کوئی پہلو کوئی قدم ہو فرمائے گا باد نے نا جی نماز میں پڑھو جی آخا نامدار نے سکھائی نماز اوی نامدار نے سکھائی پڑھو جی آخار پڑ لو جناب دو چار لےکیا پڑ لوگ بندہ مسلمان ہو گیا ناول کیوں ہوئی احدل کی ہے دا کا آرابی دا جھگڑا بن گیا پانی دا پانی دا جھگڑا بن گیا جہاں پہاڑ تانی آ صحابی سن پہ میں دیا گا بھی پہلے میں جگڑا بن گیا فرما دے یار لڑتا کی چل پا بھی دی بارگاہ جا کے فیصلہ کروا لگا کھا ل مولوی اگر بولے تو صرف مسجد بلکہ ہوں تو مسیطا چ نہیں بولنا بیان مسجدا چان ہودھر نہ اے خدا دیا بندیا باہر جناب دے اندر چلے جاؤ چیٹ لگا کھڑا ہو چٹ ہے مدبی اور سیاسی گفتگو سے پرہیز میں شادی ہال چلے جاؤ ات لگی ہے ملبی سیاسی گفتگو منائے آخیا چبلا ہوٹل در بھی منائے دے اندر بھی منائے شادی حالا در بھی منائے یہ صاف جہا مطلب نکلنا ہے مسیت مسیت صرف, جو صرف دین جو گیا نے اور خدا دیا گل نہیں گل نہیں مولا سونے کا نہیں آیا اگر پانی کا رولا ہونے کا رولا ہو مولا سونے نے فرمایا ہے جگڑا تھوڑا گا فیصلہ میرے یار کا ہو پہاڑا بار بارگاہ رسالت چلے گئے حاضروں کے معاملہ پیش فرمائے میرے آخ نامدار نے پاک صاحب فیصلہ فرما دتا ہے اس واسطے دا باغ پہاڑ کے سی فطرت بیان فرمائے پرمایا ایدہ باغ پہلے آ پہلا حق یہ بنتا کیوں یہ خدائی شہ نہ سونے وہی مرضی پانی آ جی زمین کریب ہوے گی وہ پہلے بنے گا ہوں جاپی سی آرابی نے دل کے اندر خیال آیا ہے یقین کر لیا ٹھیک ہے جی محبوبہ تیرا فیصلہ ٹھیک لیکن میں دل خیال آ گیا کہ یار یار یار وہ پورا پہلے د اسلامی نے فرمایا ادھر خیال آیا ادھر جبریلے می آیا مولا سونے مولا سونے اس ویلے خبردار فرمایا اے کلمہ پڑھنے والے اے ایمان والو اے کلمہ پڑھنے والے جیڑا بھی حکم میرے پاٹ نبی چلے گا اور میں دا اعتبار اس ویل ہوا جدو ہر حال دے اندر میرے یار کی تابے داری دل نہیں <تصفح> زبان, زبان, نال زبان, زبان नहीं। नहीं। خالی زبانی اتھے خالی زبانی اقرار نہیں چلنا دی تصدیق کو کوئی خیالات اور کوئی بس بسے نہ جد میرے محبوب دا حکم آوے دل چک جاوے دل آنکھیں واہ سونے تیرے تو ود فیصلہ کن کرنا پانی د پتا لگتا ہے مفسرین فرموندے فرمایا صرف بوزو کی گل نہیں نماز کی گل نہیں مسجد کی گل نہیں جلم پڑھ لیا کلما پڑ بیچھا زندگی ہر شوبے دے دے اندر نبی پاک سرکار دی مرضی چلے گی وقت شریک دے محبوب دی مرضی چلے گی معاملہ کوئی ہوے ہو شوبہ زندگی کا کوئی ہو بچا جمے بچا جمے جمنا ہو ساڈی شادیا چ مرضی ساری چل رہی یا رب رسول بال جمے بال جنا فرماوے سنت راستہ اور ہر سال باز باز کی کرنے مرضی محبوب بول دے اچھا لباس تعلیم بول دے دا قانون زندگیاں مربے جائیداد تجارت کا نظام اصا تو چملا تے تجارت بغیر بینک چلتی نہیں تو فرمائے بغیر بینک لے لیں. لیں. لیں اور میرے آقا ایم نے فرمایا بھائی بھائی بھائی مولا لی فرما نے آپی آپ نے آ کے آکل باب و موکلہ لہو کاتبہ بہو شاہد فرمایا مولا سونے محبوب نے سوتن کھاوا لکھن والے گواہی واق لبی سرور نے فرمایا سارے لالچی فرمایا لانت آ ج لانچ پہ جائے تو تے بندہ بن جان بن جان بولتے نہیں لانت حبیب بھیجی بھیجی <très100> خدا اچھا جد جد سوت کی گل آ سوت کی گل آوت کی مان بیان ہو سوت کی مدمت سو نو گل چھپ بڑی مثال ہے میں گیا جلسے ملاد کرا سی نیشنل بینک کا منیجر نیشنل بینک دا منیجر میرے با کے جناب بڑے جناب مزے میں <main> <بیلے> جی <main> حدیث پاک پڑھی ہے منیجر سا تلک گئے نے جانا کسی نے ویخیا مگر گیا پیب گلوی بھی بندہ حکم رسول بے جو آئے گی اصل دہ جی اتراج سوال کرنے والے لوگ ہوں انہوں نے یہ آخر دو ٹکیا کا ماول بھی سی سی بےزتی کر کے سی بےتی کر کے بڑی اچھی برادری کے لوگ پلیت کر کے ساڈا کھ نہیں رہا میں آخے سنو بےجتی کرے خدا کی کسم کر کے نا جڑا بندہ رب رسول نو اپنی بےزتی سمجھ لائی. او دا ایمان اسلام کو اصل اصل جی گل چکی ہے نا یہ جہر نفس ہے نا اے بڑا اب بندے دے اندر جڑا نفس ہے نا اور پھر خاص کر کے سڈا نفس نفس امارہ شریر جڑا بندے نو ہر ویل بےمانی پہ نہ فرمانی پہ اکسانا ریند نفسے نہ رسول دی رسول دی رسول دی فرمانی رائے بئیمان ہوں نہیں جدو یہ خلاف گل نفس دے خلاف گلا نفس نفس شیریں جیے خیالات اٹھ لے نفس کہیں پیر سہبا سہبا سہبا یہ مولوی ہے تیرے خلاف گل کر گیا تر بچ بولدر جناب جی جام من کو آج کل یہ بند ہو چودھرینا ہو جی خلاف گل جانے تیری سوا کروڑ دی ماحول بھی تیرے خلاف بولی جسل کے اندر بےمان بیٹا نا پڑھا ڈب ہوئے میرا تگا بہ گیا میرا خراب ہو گیا بیڑا ڈوب گیا وہ پھر جناب دشمنی آنڈ چڑیا <سؤال> پھر وہ اتراض کرتراض کیوں کردا ہے وہ تا کرد کہ اندروں اگ لگی گل میرے خلاف کی بدرگ فرما نے فرمایا جیڑا بندہ نفس دا قیدی بن جاوے نفس دا پجاری بن جاوے خواہشات کا بن جہ بندہ کدی اسلام کی گل نہیں سمجھ سکتا کدی قرآن کی گل نہیں سمجھ سکتا بلکہ بندہ نہ اللہ ددی تورا ہوتا نہ رسول ترا کہ بنی سرائیل فرمائیے فرمائیے اف کل جس الف سپ مستک مارو تو مارو تو فری کلب وفری ان کو رسول آئے, رسول, آئے, رسول, آئے, او رسول, آئے او رسول ایسے پیغام لے کے آئے ایسا گلان لے کے آئے لاسک جڑی انہوں دے نفسوں کے خلاف سن دے خلاف سناہشات نے وہ گلا دے خلاف سن مولا فرماؤں اس تخبار گئے کہ نے خلاف بول جی بلا جدو گل نہ چنگی لگے یہ <سيطة> اور خدا دی قسم کر کے سٹ <drivers> دے اس ویلے چپ کر تباہ ہو جائے تو لیں فون فونکد لیکن باد خوش نصیب باد خوش نصیب ایسے ہو جقت نال ان رسی وقت نال ان گلاو پا ل بھی فونک اگو گئی د بول جانا کھلا جہ گئی ایابے دار نے جہ چل گئی نال نی جد نفس کے خلاف گل پہنچے آدھے کبر کر جتنے مست ہو ج پھر وہ دل کے بھی ان ہو دے بھی مولا نے فرمایا سرکشی فری کل کر لب تم فری کل تک تلو ہو گئےکش ہو گئے ایڈے مست ہو گئے انہوں نے اسے مستی اور نبیا نسولوں شروع کردہ چاہدہ کر خدا دیا بندیا جد نفس جاگتا نفسانی رب رسول گل نہیں سمجھ جناب نبی کرے رسول کرے خدا بندے نبی کر دے اللہ رسول <سؤال> بھی چھٹلا دیا ہے جدو نفس بولتا ہو سکتا ہونا بے والیے بولے بندہ بن جائے نہ رسول کی گل سمجھ آئی خدا دیا بندہ پتا لگتا ہے ایسی پوری بلا ہے کہ بندے بندے اللہ سونے تو گانا چلی ہے اللہ دپیاں یہ گل مؤلا سونے سونے سونے پاک نو باغ اے داود لا يا... ادا حود... خواہشات جی... خواہشات جی... نہ کرتے باہ نہ کرے آجے... کیوں ہالانگے نبی نے لے... نبی دے آدھے نبی کدی خواہشات کا پیروکار نہیں ہو سکتا مولا سوڑے نے حضرت خطاب فرما آ کے اپنی مخلو گن سب لا تبیل پھر سو ہا دی نہ کرا جائے کیوں بری بلا فائیو دل سبی ل بندے دور اے رسول دشمن بناؤ جہ امار ل یا مطمئنہ نہیں او ہر وی آ رہا ہوں ادھر چلے پڑ لے نہ جان پاسے ہوں آ کر آ کروا دے آ کروا دے اور جڑے ویل بندہ نفس کا پجاری بن جفس اس ویل ردو بندہ نہ دنیا جوگا رائے نہ دین نہ رب رسول جوگا رو نہ جوگا راسے ابو جہل ابو لہاب رئی نبی پاک سرکار باز اللہ دی رحمت ہی دشمن او سرداری ابو جہل مرن لگا مارن نو نو خلو جا خلو جا, <سؤال> جا ایک منٹ جا گلو جایا جا کی پتہ لگے موت آ گئی پر سرداری رسی جل گئی پر بل اے ہوئی گالوں دی نفسانی, دی نفسانی بندے جڑا نفس دن جی مرد لو سمجھ نہیں آ سکتی نفسانی نبیا رسولا تکسیب کردے آئے نا مولوی سلطان کہ بولتے نہیں جی مولوی کیجا سکتا ہے <أسان Intro> <mulv> اچھا جیڑا نبی رسول بول دے نہیں جی آہا ہا ہا ہا تاہ پیر باہو فرماؤں میرا پیر فرماؤ سلطان الارفی فرما فرمایا فرماؤ سورت نفس امار اما والی جیوے کتا بلر کالا وا سمھال وڈا ظالم باہو اللہ کرسی ٹالا خاہ شاہجاری جدو دین باغ کی گل جدوں الہ قرآن کی گلے پاک محبوب د فرمان کی گل آگی کہیں ایے میرے خواجہ ہسن بصری کو پوچھا گیا ادور بےوکوفی تاریخوفی بے وقوف کون نفس کی پیروی اپنے نفس کا تابے بن جاوے وہ اکلو پیدل ہو جائے اکلو پیدل اور پیدا لو کی ہو لا شریک دے حکم دی کی اہمیت سونے محبوب دے حکم دی کی حیثیت ہے کی قدرو کیمتہ جدو اکل ہی کوئی نہیں جدوف ڈورو جان سکتا وہ نہیں سمجھ سکتا قدر سو قیمت والے میاں صاحب فرما رہے وہ مدینے چ رہ گئے وہ مدیلیں جی رہ گئے میاں سے فرموندے نے فرمایا قدر قر قرآن دی جان قدر خور جان وال سوگ بچ متی قدر کو لہ دان کٹر چلتے اگر اہمیت ہوں خدر ہوسیحت ہوں اور سنو کی جی اصا سونے سونے لکا لکا کے حفاظت لان رکھنے کیوں سانو قیمت ہے گٹرا چروڑا پیا نالیاں چر کوئی پرواہ نہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیا بڑی عجیب گل نہیں روڑیاں بڑی عجیب گل تو فرمائیش تو قرآن را پا واہ آشقا تیرے عشق دشمنی مول لے لے دین پاک کی گل ہزم سے برداشت نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑھ لیا نماز بھی پڑھ لی ملاد بھی منا لیا ری گل ساڈی جا لوگی گئیں ساڈی ساتھی زندگی ہے یہ تو ہماری پرسنل لائف ہے یہ ہماری پرسنل لائف ہے اس میں خبردار کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اس میں دین کو کیا مداخلت علوی صاحب بس کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ لیا ہے تمہارا کام پورا رہا مسئلہ ہماری زندگی کا ہم اپنی مرضی سے گزارے گا یہ شہری لوگا واضح رکھ دین اپنے کو اپنی قبر نو جانا ترا مر وہ ولائتی لفظ نے دیسی لفظ نے مانا ایک ہی ایک کچھ دینا تو اس گل تے بڑا زور دے رہے ہیں میں تقریبا جگہ تے ایک گل بیان کی تھی او وجہ کی ہے او وجہ ای ہے کہ بلا ایمان لبدا نہیں ایمان لبدا نہیں ایمان ہے کونے تک قوم تے عشق تو بھی اغانٹا پکھڑی ہے نہ ادر نہ کسرت گل بیان وجہ مطلب اور سبب کہ جیڑی اصل ادجو ہوئے اور قسم کر کے نا میرے مرشے لےوا اور ہے ایمان بچا ایمان بچاؤ ایمان بچاؤ ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں تو کت بھی نہیں توجہ فرمائی ہاں یہ جہاں گلا کر فیتلیا جو لو مومیلا سی کا کافرا لوگ صبح نو مسلمان ہو شام نو محدثین فرمودے ہیں او لوگ گلہ ایسیयां کرن گے کہ ان دا ایمان ختم ہو جائے گا انہاں نو خبر تک نہیں لکھ لے او لوگ جان دے لے جنہاں ایمان دی قدر دا پتہ ہو جڑے ایمان دی قیمت نو جان دے ہو میرے آقا امام دار صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا ہے کل متے دل کیا متے دل مولا سونے جی دے اندر اگر کوئی بندہ ایمان دے بدلے اہد پہاڑ جنا سونا پیش کرے ایمان ددلے پہاڑ اہد پہاڑ جنا سونا پیش کرے تو فرمایا مولا سونا ہے سودا قبول کی مطلب موازہ ہوا کہ ایمان دی دولت جے اوہد پہاڑ جinna سونا وی ہوے ایمان دی دولت پھر بھی قیمتی ایمان دی دولت, دی دولت پھر بھی قیمتی ہے لیکن سنیں گا اقبال کون تیری یہ انجمن ہی بدل گئی اقبال اپنے زمانے کی گل کر اقبال فرما پہ چلے پہ سب ہے تلے زمانے اقبال ہوتا میں مر جانا باہر ہی نہیں نکلنا چی سب ہے تلے ہوئے ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے میں <تصفح> باقی मैं نہیں باقی کوئی آخر لیکن کٹکا پانا جا اپنے تعلیمی ادارے کا حال جتھے تیرے بچے پڑھتے لیں جتھے تیرا بیٹا پڑھتا ہے بلکہ سارا ٹبر بڑھتا ہے جتھے تیری اولاد پڑھتی ہے جا اپنے تعلیمی ادارے دا حال پوچھ ان کو پوچھی وے ہے پترو تسا جتھے پڑھ پڑھتے ہو تھوڑے نزدیک کی گبرانا نہیں اگ تج نہیں آخر تیرے بچ اقل ہوئی نا تین ضرور بجے گی اکل نہ ہو جی اقل ہے نا تو کدی اپنے بالا کو پوچھنا اپنے بالا کول پوچھنی پترو پڑھ دے ہو جی تسی تعلیم جنوں تسی تعلیم تے تعلیم حاصل کر رہے ہو مکتبہ دے اندر اللہ دے قرآن کی قدر زیادہ اے اللہ دے قرآن کی اہمیت زیادہ اے یا یہودیاں کی زبان کی زیادہ اے اپنی اولاد پوچھی جی اللہ زیادہ ہو جی اللہ دے قرآن کی قدر گٹ ہوٹ ہوے یہ بخ بخری زیادہ ہوے پھر میں تینوں کچھ نہیں آتا لیکن اتنا آخر یہ چلو بھر پانی لبے نا سا کے مر جاس جڑا کلما ہوا کلما محمد کا پڑھتا ہے وہ نزدیک کوئی کتاب نہیں ہو لیا. لیا, اگر ہوئے اجراج ہوئی حق نہیں واضح جی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں قرآن تو ود کی ہو مو اور آنکھیں قرآن دی اہمیت گھٹے تھے انگریزی دی زیادہ ہیں یہ اگر اتراز کرنے تھے اپنے آپ تکارے تھے کہ میں کیسا مسلمان میں کیسا مسلمان میرے اندر ایمان ہے کہ میں نو اللہ دے قرآن دی قدر ہی نہیں آگا اہمیت ہی نہیں توجہ میرے امام محمد محمد محمد امام محمد پاک خیر کوئی اور تماش نہیں جی تربیت دے نزدیک اللہ قرآن کی اہمیت ہی نہ انسانیت قرآن سکھانا ہے قرآن سکھ بھی قران سو فلم لگی دا سا لے نکلنا کسی پر سہ لیں چپ سارے <اندلاؤ> تھوڑی <توجہ> باد <سكر> قوم متقی آخری جی درس جہاد کیڑا سونا جہاد پہ ترکی ڈراما جان فی ویسا چاہیے جہاد دی تردی ہے بھائی باقی چلو جہادی بارے کی آخو گے دا مطلب یہ سنو ایسے جہاد دی ترغیب دے رہے نے بھائی جدو جنگ لگے نا سوار کے شرم لیا سلاتی سلام سلاتی سلام نو ایڈا ماد بے سمجھے سمجھو دی, سلطنت دے دی تاریخ دے نقل کرنا مردا نے تاریخ پڑی دے اندر چھ مہینے دی بچی نا گوارا نہیں سڑ چھ مہینے کی بچی بھی کھانا گوارا نہیں سن کرتے چھ لیں لے فرمائی جہاد ایسا مزے دار ابتدا ساز ابتدا آ روح لبے لے جہاد ہو جائے ایو پکی ہوا کی ایک روایت نے اور بغیر خاتمہ خراب ہو جی خاتمہ خراب ہو جا نماز چیز عبادت بول دے لوکلا راگ سبحان اللہ قربان جاو گل کرایا اور جہاں لوگ نزدیک اللہ د قرآن اہمیت نہ ہومے کا کی اتبار اور جنہوں اللہ درآن چپے چ نبی دے فرمان چوبے اللہ دے درآن اور نبی دے فرمان نو اپنی پیستی اپنی حد تک سمجھ خدا آدی قسم کر گیا نا یہ بندہ لکھا کلمے پڑے دے کلمے دا اتبار فلا لا پکا تیری زندگی دا کوئی تیرے ہو جسم کو لے لباس شکل سنت شریف دہڑی رکھا ہی نہیں دہڑی رکھنے ہی نہیں آئی میں بلا اج مسلمان ہوج نہمر نہیں آئی اج کر اج مسلمان ہوئی جی کبلت سنت چبھ دی ہے تو پھر تو مسلمان کا توجہ شکل دیواری آن سہن ہو جناب والے زندگی دا کوئی شوبہ ہوئے دا ہووے مربیاں دا ہووے چمن دا ہووے مرن ہووے جن بندہ دے شادی مولوی صاحب شادی کرنی ہے تو خانی تھوڑی. مطلب ہے مومن نہیں ہو سکتے جب تک بزرگ فرما دے یہ مفہوم کلو توجہ ہے فرمایا جد بندہ کلم لے کر کلم پال لو کلم سو سودا مثال دے کے مسئلہ سمجھا وا آپ جانور یا کسے شہر کی خرید و فروخت کرنے آن بیچنے ہو, ہو, لینے arrow, لینے او, پہلے سودا تے کرنے سود کرا بیان دیا کہ بیان کا کی ماننا مطلب کہ آدھا کہ ترا میرا سودا بزرگ فرما نے یہ جہم ہے نا یہ جانا سہی بیان جن تک نہیں سی نے پڑھا توہ سا یہ پرسنل لائف ہے وہ تیرا جسا تیری مرضی اپنی مرضی گزارا گا لگن جد پڑھ لیا پڑھ لیا ہے تی جان لائی بیا لے مکر بئیمان اچھا جی جانور دیا دے کے مکر جا بے مان جڑا اچھا پاک محمد نال سودا کر کے مکر کہ گل دلیل میرے پاک نبی سرور ایک صحابی اسلام قبول کرنے پہلا کسی عورت جائز تعلقات یہ تمیزا تو ساری اللہ اسلام نے enfin غیر ایجر. محرم نونا نہیں غیر محرم نو چھونا نہیں غیر محرم وال اکھ نہیں عزت نی عزت سمجھنا مسلمان کی عزت کی حفاظت کر لی تو فرمائی اسلام قبول کرنے پہ کسی عورت نا جائز دال مولا سونے نے چنیا احسان فرمائے اسلام ہو گئے کلمہ پڑ گئے نبی سرکار ہاتھ دیہات باچا فرمائیے کلمہ جد کلمہ کلم پڑھد ساتھی جاہیلیت گئی نورانیت آ گئی ہیں ختم ہو گئے روشنی آ گئی سینے چینے چ روشنی آ گئی اور بھی گئیاں معاملات بھی گئے تعلقات بھی گر شہ گئی جنگل جنگل بیابان کوئی بندہ نہیں نہ کوئی ویکن کوئی سننا اور موقع مل گیا موقع پا کے ان راہ ڈاک لیا میرے کھل گیا ہے چڈی کی بنے کی ہوئی کیوں چڈ گیا ہے آپ نے فرمایا ہے وہ زندگی ہو سی اے زندگی ہو رہے اورت نے بڑی کوششہ اپنی طرف مبزول کرانا آپ کی توجہ اپنے سملے فرن بھی بڑی کوشش کی لیکن ناکام ری آخر گئی میرے پچھو مردان مردانگی رک گئیے آ فرما فرمایا وہ بولیے مردانگی بھی ہے بہادری بھی ہے ساریا سلاحیتا ہے لیکن پہلے پہچان اپنی سی ہوں آپ نہیں رہی محمد اربی کے میچ چھوڑیے پہلے جان اپنی سی اپنی فرمایا جدو اپنی مرضی اپنی کردہ ویک گئی سائی بیان لے بی اب مثال دے کے اے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے وہ کلمہ شریف آئے امانت امانت دے اندر خیانت نہیں کری آسلمان ہونا امانت خیانت نہیں کرتا پرما اے یہ جان اپنی رہی نہیں اے جان خدا دی دی استمال آمان جی پڑھ لیا ہوں یہ امانت یہ اپنی مرضیا نہ کر اپنے نفس, نفس دی تابےداری نہ کر نفس دی نہ کر شیطان دے پیچھے نہ چل دین دے دشمن دی راہ نہ مل جد کلمہ پڑھ لی آئی ہوں برائیاں چھت وہ اپنی مرضی نال کرتا سائیں ہوں سوتا لا بیٹھے جان ویج بیٹھے ہوں ادھر جڑے جان د مالک نے وہ برائیاں دیندے اے یہ امانت امانت امانتانت نہ تجوہ لیں گے فرمائی اور اور یہ جڑے کہیں دے رہے نا اے ذاتی زندگی گے آخری جی مرضی چلانی اپنی ہر معاملے اپنی زندگی اپنی مرضی کرنی ہے پھر کلما تلے دل چ نہیں اتریا اللہ تعالی آپ فرما نے فرمائے مومن دی مومن دی زندگی مومن دی جد بھی کوئی کام کردہ پہلے شریعت رسول پیش کردہ شریعت اجازت دے دے تو کر لوک دے تو روک جا اپنی مرضیاں نہیں کر بلکہ انج سمجھ سمج سمج کہ ایمان نہ ہی اسے شاید ہے جدو بھی کوئی امر پیش آئے پہلے شریعت رسول سے پیش کر توجہ لیں فرمائی پہلے قرآن اگر اجازت دے حضرت با بایزید مستانی میرے <test> دل چل اٹھیا میں دعا کرا مولا مینو بخ تو تزاد کر دے لیکن نالی میرے دماغ گل آئی اگر میں یہ دعا کرنا سہی پاک نبی سرور نے بھی یہ دعا منگی ہے اصل مسلمان نے وہ عبادت بھی اللہ رسول کی مرضی نا کر دعا عبادت کسی ویلے بندہ کوئی بھی جائز دعا منگ سکتا ہے لیکن اپنے فرمایا نہیں اگر یار نے نہیں منگی پھر میں کیوں منگا آ فرما نے میں پاک نبی سروری زندگی کا مطالعہ فرمایا ایسی دعا نہیں ملی جد نہیں ملی میں میں بھی نہیں منگی کیوں اس واسطے نہیں منگی جڑی دعا حبیبے خدا نے نہیں منگی وہ میں کیوں منگا فرمایا <سؤال> <سؤال> اگر میں پتا نہیں قبول ہونی سی یا تابے کیتی کی مولا نے بغیر منگ دی اتا فرما چرمایا دعا نہیں دعا چی نہیں منگی سی لگی مٹی جتنے تک میں اپنے نال نہ کھاوا مینو بکھ نے بھی اس بعد کدی تنگ تو بلا یہ نو پتا ہے اور جہچان جنہ نے سونے پہچان بھی ادا جنہ نو پہچان ملیے انہیں بے قدری نہیں کی اپنے آپ آپنوں اللہ رسول احکام کی خاطر قربان فرماج فرماج فرماج او۔ قرآن تو توجہ ہے قربان آپ فرما امام <له> محمد پا پا پاپ باہر نکلے باہر نکلے شربت ویچنج آپ نے فرمایا بھائی ما جا گئی جا اللہ سونے دس گیروں کدی کدی ماح جاؤ او جگئی ایک شربت کا گلاس دے لے. دے انہیں آخیا مولوی صاحب شربت نہیں پیسے جتنے قدر اندر میں تھے کے عبادت دے کر جی ہاتھ جوڑ کے سیر کردیا کردیا کوئی یہودی آیا یہودی ویک عجائب گھر کے مالک آخیا یار مجسمہ کٹا دو ملے آنکھیں یارے اچھاں دے تھوانوں صحبت اتاں رکھی ہے تسید صحبت اتتے یاو تی پھر تینوں کی شکوائے ہو گئی لے شکوائے ہیں جب مسلمان اٹھ پہ آتے ہیں اسی ٹھائپ آمان جے مسلمان اٹھ پہ آتے ہیں ٹھائپ آمان ایس چھوڑیاں نظام تالیم اور نظام جمہوریت جدو سو چیزاں ادر رہی اٹھ سکتے نہ نہ سوار ہی ہے لیکن او جناب اہمیت اور قدر ہے کہ اصر چپ ہاں الہور سڈے درویش ہر سال ٹرکا ایک دو چار ٹرک جناب حساب نال قرآن پاک گٹرا چ نکل جائے جس کتاب نے جگانا سی ادی تلو یہ قدر رہ گئی تو جتنے تک تاگنا نہیں ناسائی کانڈی عبادت کرانی ہاں ہاں ہاں اقبال نہیں اقبال فرما فرمائیے تری زمیر تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو کتاب چپ ٹپی نہ اقبال فرماؤں جناب والی والی والی والے اے جتنے فنون علم لے اے ایلسفی اور فلسفے جتنے فنون اے فننال تیرا تمیر نہیں جاگ سکتا اے نے نہیں جاگنا اے مردہ ہو گیا جاگے گا جد تیرے زمیر اللہ دا قرآن برسے تری زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب وہ ہے نا اس نزول دم برسنا اثر کرنا تو جو ہے ضمیر پہ جب تک ہو نظول کتاب تیرے پہ جب تک ہو لہو کتاب گرا کشاہ راضی نساہبے کشاب جو مرضی بھی لے مرضی کر جا اگر زمیر ہونے اللہ ہوا آپ نے فرمایا یار گلاس شربت دفیا ایک مسئلہ ا بقدری بے مسلے کی بےقدری کی شربت پیسے آپ نے فرمایا آپ چلے گئے گزریا جڑا دین باق دی بے قدری کرتے پھر دلیل بھی ہو ایک دن آدرا ایک دن آن بچا بے قدری کی وقت آیا کسم کھا بیسا میں اپنی بچی اگر اس حال چیا کہ میں یہ جہیز دنیا دی ہر نعمت نہ رکھ میرے بیٹھا بچی بھی آن دقت آ گیا ہوں خیال آیا رب نے او نعمت بھی بنایا نا جڑیاں میںکھیاں بھی لئی کت ل پوریا کر لے چلے بچی بجا دے بیوی جانا یہ بچانے ان آئی جان شکنجے ادر جیو ویلنے کسی نو مسئلے دی سمجھ نہ امام محمد پاک آپ لڑ گیا لوگی لوگی لے لے مریں اتے وسلے کوئی خالی نہیں ملیا جہا بھی دا مسئلہ حل ہو جا اتو پوچھ جدو گیا ویخ دے پتہ لگ جائے بندہ پسین پسی لیکن مسلا پوچھنا سی مسلا پوچھ لایا مسلے سیو لب دسلے پیسے آپ نے تا فرمایا کہ تیکری کی تو بے اگر میں کچھ سنایا بیٹا نا در بدر پھر پھر پھر کے اے اتنی محنت مشقت ہوئی مسئلہ سمجھا جو گنا چاہنا اپ نے فرمایا جا اپنی اندر اللہ اس گل سو آد آ دنیا دیا ساری نیمت ایک پاس لا شریف دا قرآن ایک پاس مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا او قبلہ اے او کتاب اے او نظام اے جنہوں جس نظام دے بیان واسطے مخلوقنوں سمجھان واسطے مولا سونے نے اپنے محبوب سید اللمبیادہ انتخاب فرمائے قبلہ جیلے سمجھان والے نے جیلے لیامن والے نے وہ اتنے عالی نے سیدیا امام, اللمبیہ، امام مولا سونے جس نظام واسطے او نظام تم ہو گیا تو لے فرمائی لیکن یقین مسلمان جات پیا میں گے اور مسلمان مسلمان نے اتنی نا... اتنی دے قرآن مولا سونے نے فرمائی اگر زندگی دے ہر شعبے ہر معاملے دے اندر اپنے ہر قدم دے میرے محبوب لا فیصلہ نہیں ملے گا تو مومن من زمانا ویخو دیکھو معاملات چلیے سی جناب دنیا رک جائے گی ساڈی دنیا نہیں چلے گی آ سڈے معاملات رک جان گے یہ بندہ یہ بندہ رسول نظام نو قبول نہ کرے رسول دا حکم چبھے اللہ درآن چبھے اپنے خلاف جاوے تے غصہ لگ جاوے اپنی بےزتی سمجھے مولا سونے دے حکم دے کو مومن اور جیڑا مومن دے جیڑا ایمان والا ہو ذاتی لیکن اگر مگر جو زمانہ حالات معاملات اللہ دے اللہ دے رسول تو آ قبول کر لے لے لال گئی لونا تر اتو جار بار وہ سونا ترے اتو, جند تیرے اتو جند ات جان بار دوا گائیا ترے اتو تند جان بار سونا ترے ات جانوار دوا نہیں ایک جان دو وار. آشک مزاج لوگ ایک جان لوگ او گئی یا رسول اللہ لکھا جانا بار بار تیرے حکم تبار دے صحابا, صحابا فرمندے ہوئے صحابہ دی گل ہے صحابہ نارا ہے مورخین نے صحابہ نعرہ لکھا ہے صحابہ فرمندے ہوں سن نہ بھائی وہ محمد کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محمد پہ بیچ دیا ہے اور جڑا ویک جانے جا اپنے آپ ویچ دے وہ پچا نہیں ہٹا جی تھی پھر پچھا کی ہٹنا گر بن جا وا لوگ جنہ نے اپنے آپ ویچیا اصل امجھا سوا کی کلم کی کوئی لوگ پا دے رہ گیا زبان علی یار یار دے رہ گیا زبان یار اصل زبان نال پڑیا ہے لیکن جدو حکم آریت آ گل آسان جی ادھر چلیے پھر دنیا روک جان دی ہے زندگی روک جان دی ہے معاملات روک جا لیکن آش کہ نہیں دنیا رک دیے روک جا رک جا رک جا کوئی پرواہ نہیں حالات خراب ہو لے ہو جائے کوئی پرواہ نہیں برادری جانے پی جی کوئی ساری پرواہ نہیں سوا جا کر من جا بیچا سونے تر بغیر تو کسی کی گل مننی نہیں لیکن جدو تری آمنی پھر مولنی نہیں روبانی کلمہ او یارا ہری کوئی پڑھتا پر جلدا پڑدہ کوئی خچے کرم ہوا جلد پڑی دے ہلے سب ڈھوئی ہوئی ہوئی ہئی ہو یار شک پڑ دے کی جان یار کلوئی سانجا پڑھایا کرے کلمہ میں نے پیر پڑھایا بہو میں سدا سہاگل ہوئی سنا من شا نے کرمن کا نہو کل بن اسم آ شہید بے ہوشی طرف جا رہا میری لگتا ہے پلائی اسے دیکھیے بھائی کام اتنے ہی ختم کر گل بکا د مقصد مقصد مرن پام لی یبلوا کم ان یوکم احسنوا اعمال کیا میں تھوڑا امتحان کروں گا کہ تھواده وچ چنگے عمل کون کردا ہے اور چنگے عمل جیڑا کردا ہے اوہی نجات پاند اے دا مطلب ہے ساڈی زندگی آئی چنگے عملہ واسطے اور چنگے عمل نال نجات واسطے خلاصہ نکلیا زندگی نجات واسطے آئی اے نجات واسطے اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے دنیا بھی نجات پا جا آخرت بھی چنگا رہا اگاں بھی جیڑی نجات مولا سونے بغیر ایمان میں اجے جناب بنا بلونا بنا میں جس ویل سا قوم ہیلی ہے مدار مدار مداری جس بھائی جس ہلدی پیم فر بھائی چھوٹا پھر اپنی گلا چلا لیں قبلہ اے یہ مدار نہیں ہے اے دین اسلام اگر اگر, اگر, اگر زوکے زو طلب ہو گیا نا تو ہونے تک قرآن ہی پڑھ دارے ہیں ہونے تک قرآن ہی پڑھ دارے ہیں تو نبی سونے نے فرمان ہی پڑھ ہیں بس الغرض زندگی کا مقصد نجات ہے اور نجات بغیر ایمان کے ممکن نہیں ممکن ہے, ہے ممکن اور ایمان بغیر, بغیر اطاعت کے اور اطاعت مصطفیٰ دی اہمیت ویت قدر ویت مولا سونے نے اپنے محبوب دی اطاعت دی اپنے محبوب دی اطاعت دی ایک قیمت بیان قدر بیان فرمائیے من رسول اللہ رب سونا جس کی اتاط نیتا جی حکم نو اپنا حکم فرما کر اور جدی عظمت کا اظہار ہے نا یہ عظمت عزمت مصطفا اظہار ہے نا مولا سونے نے یہ پاک محبوب کی عظمت بیان فرمایا کہ جدوں کہ جدوں تو سم میرے محبوب من لوں گے。دلازم دلازم دلازم جے جے ایسی اللہ من لی لازم لازم لازم لازم ہ او میرے محبوب میری رضا نہ ہوتے جہاں میری رضا والا راستہ دعا کر مینو تو لگتا لگ ہے کوئی ایسی گل نہیں ہے کہ جس کے اتراج ہو Hit, لیکن اعتراض تسلی نہیں ومن امام دارم دیا مولا سونے دتا جی ہدایت اور خیر دا ارادہ فرما دا سینہ اسلام مست گا فرما دے جمراہی کا ارادہ چ فرما سی نانگ کر دینا جا سینا تنگ ہو جائے اوڈی اوکھی لگتی ہے بھائی اتنے آسمان چڑھنے گل ہے تے جے دا سینہ تنگ ہو جاوے کوئی نہیں سمجھا سکدا دعا کر انشاء اللہ مولا سونا ساڈے سینے اسلام مست کو شادہ چا فرمائے وما او مسجد امام ممبر تقریر کی دی اندر دی مزمت کی یدیا مزمت کی جمع تو بعد مینو آخ آخیا مولوی صاحب جی روڈ مسیحت یہود نہیں لینا اگر اہت تو بعد ساڑی مسجد یوڈیاں کا نام لیا تو اپنا بوری بستر بوری بس گول کر جیڑی جیم اتنی یہود نواز آواز کی کافر کافر کو جو ہے سورت کٹ دو آئیو ہلکا فروڑے نے نا کافر کافر نہ آکھو جو ہے یا نہ یہ عام بندہ سونے نے فرمایا محبوبہ فرما اور قبلہ پاک دنیا دنیا وقت آپ سرکار دی زبان مبارک یوزی یحودانی یو دیا نچو مطلب سے مطلب مطلب مطلب کہ ہر بندہ اپنے خاتمے اچھا کام کہ میرا خاتمہ اور حبیب خدا نو کی پسند آیا اور... حبیب خدا ناطمے شریف نے وقات کی پسند آیا حبیب خدا لک کیتے سرکار جا کبھی سربر آشق ہوا مرد ویلت پہ جی کا لانت یہود نسارہ کفار ایک قدیبی مسلمانہ دے اسلام دے اہل اسلام دے <سلام> اللہ <سلام> <سلام> دے خود محبوب دے قرآن دے شریعت دے دوست میں آخری گل کرنا کلمہ گو دشمن ہوئے نہ کلمہ گو چاچے چاچے چاچے رشتے پانی قبول کرو گے عجیب گل ہے رشتے داری کوئی مل مو موا اتنی حدیث نہیں یاد آپ تو تو ہاں سارا کی کہیں دل؟ دشمن دے پانی پیو بےغیر <وئے> کہیں اچھا مسلمان کلما گو رشتہ دار ہے جے او دے نال کوئی جاتی گڑبڑ بن گئی ہے پانی گوا خدا دیا بندیا جنہ نو اللہ قرآن تیری جان کا بھی دشمن آخ تری عزت کا بھی دشمن آخ تر اسلام کا بھی دشمن آخ تر دشمن آخر ایمان دشمن نے تعلیم اکھا لے فائدہ فائد تعلیم دا اور نظام اج مسلمان ای کہ خبردار یو دیا کا گیلا نہ کرفرا نو کافر نہ آخیا جے محبت وغیرہ اللہ دا قرآن بالکل واضح محبوبہ فرماؤ کافرو میرا وقت لا شریف ہو خدا ہوا چاہیے اچھا. مولا سونا مولا بھی فرما سکتا ہے. رب دا حبیب بھی فرما سکتا ہے. بھی فرما سکتا ہے. بھی سارے جو آگے. او قبلہ سلد اندر میں پہلے گال گئے ہیں. کہ جنو تکلیف ہوں دیئے نا اللہ دے دین قرآن تو. نظام دینا گلا کر اور او بزرگ فرماوندے نے او کوڑ کا مریض ہوندا ہے اور جڑا کوڑ دا مریض ہو گئے نا علاج اے علاج ہاں اے علاج کوئی کرے تے کوئی اللہ دا ولی کرے اپنی نگاہ نال او دہ برتن صاف کرے تے لہ دہ ولی کر سکتا ہے ایت طاقت اندے کولے وگرنہ تیرے میرے کلوہ طاقت کوئی نہیں کہ جس دن نال جس طاقت نال اس بندے دے دل دہ علاج دعا کر اللہ سونہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے باقی ایہ ہو جا جڑے اوٹ پٹانگ سوال ہوں دنے کافر نو کافر ناکو لے جی گل ہے یزید، پہلے برا نہیں ابتداء قتل حسین ملا کہ اور قوم کہ جدو معاویہ پاک نے ان حکومت دتی یہ تا بھی برا سا صحابہ پاک نے بےحد کی تا بھی برا شی. پاک سرکار یزید پلی ماد اتنی پتا نہیں کہ برے دی بیعت نہیں کر اکثر پیر اکثر دنیا دار، دنیا دار، جن بھی کو ملدیا نے ہڈیاں ہڈیاں ہڈیاں یہ نے دنیا دے اتو لے ہڈیا یہ نے پاک پاک حکومت ہے پاک حکومت کیوں دے میں لانتی یہ گل آندا نبی صاحب پاک نو نو برا نے یزید پلیت مننے لیکن برائی اور پلیتی دی ابتدا ایک خاص وقت کو مننے میرے کی بلا استادی شیر سیر دا نا سن لینا دیا گلیاں ہو جائیں خدا د اور جدو شیر آدھے نا تو گدڑے دیا سلیاں کسی دمت ہے سامنے ان آ گل کر ہر کوئی اپنے تاریف کردا سڈے اپنے بھی ہے نا لیکن اص اس قیدی تحت تاریف نہیں کرتے آسان تعریف کر لیا کہ وہ لوگ واقع ہی اس مقام د استاد استادم سرکار نے جڑی تحقیق پیش فرمائی مسلس مو تو نہیں چلتی جیڑی کتاب لکھی ہے استاد مکرم سرکار نے بارے اس کتاب نے پہلے لکھا او جی پلیت آدی تسلی جو مربع کر لے ایک عدیس نہیں دفتر کھول دے ایک تفسیر نہیں سو تفسیر پڑھا دسلی ہو سارا तो سارا کام آپ نے لیکن بلا اتنی ہو سمت دبڑا تباہ پہ کر دے خدا دی قسم کر کے مولا سونے کی بارگاہ چاہیے لیکن اور پلیتی کی ابتدا قتل ہوئی جدو معاویہ پاک نے حکومت دیتی ہے ادو برا جدو بہتر صحابہ آپ نے بہت کیتی ہے دو برا پاک اور جڑے سمت رسول نے مامے نے جے وہ برا سی معد اللہ معذہ دینا یہ برے نو حکومت دیتی ہے لہٰذا برا سی نا جہنمی کتیا نے تا کر کے مامے ہسمت کر سنیا, محرم دے اندر. اندر. اگلا سال آج کا نا نہیں سحاب جہبا نال کیتی ہے معاویہ پاک اور جی آخلے ذکر ہو رہے بلند ہو رہی حسن وجہ قبلہ یہ وبا اور فتنہ یہ مرض بڑی تیزی پیلتا جا رہا اور ایک اور ایک یاد جناب سائدا آپ پاس اتلے علاقے گیا محرم شریف کا مہینا میں کچھ بھی نہیں میری عادت میں صرف حسن فضیلت اور گئے میں بن او بعد ایک بندے نے دسیا جی ان سزدیک حسن پاک دا نام لینا جرم نے معیا پاک معلے پاک تو حکومت کھو گئے برا سی لہٰذا برے حکومت دین والا بھی برا ہوں پاک نو بونک دے اور سادہ عقید ہے میرے آقا نامدار دا دا نے فرمایا ہے معجمع او صد حبال نال راوی امام حسن بن علی فرمایا انہ لکل شہین نصاس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیت ہی فرمایا ہر شہ دی بنیاد ہوں دیئے اور اسلام دی بنیاد صحابہ اور اہل بیت دی محبت ہے سادہ عقیدت ہی ہے بلا اگر صحابہ دی عزت دا دفاع کرنا مڑید اچھا سارے الزام قبول کر لو گے لیکن کر لیا نا گل کر یزید پہلے نہیں سی برا ٹھیک ہے میں آخ ایک قوم نا او پوری دنیا دے اگے کھلی کر کے میرے شیر نے میدان لایا جے تساں حسینی ہو تے میدان ہی جا کے ثابت کر دیو تے قبلائی میں کسے الزام لا دینا صحیح گل غلط رنگ دے دینا اے اصلو دشمناں دا کم ہوندا ساند نہیں کافران کا سانو کی اپنے حقیقت یزید حمایت نہ اصلی گا لے جو جناب دے سامنے جناب بیان کی کیتی ہے باقی, باقی, باقی اگوں باقی فیصلہ, فیصلہ, فیصلہ تیرے زمیر دے, دے, دے اگر پہلے برا مننے گا, گا نبی دے بہتر صحابہ دے بارے کی آکھیں گا معاویہ پاک دے بارے کی آکھیں گا اور ایک خالی نہیں کہ ایسا فرضی تاورتے کہیں نہیں ہیں فرضی تاورتے نہیں تاریخ ہوئی کہیں تے خارجیت کوئی الا ماشاء اللہ بچیا ہو گیا تے نہ پیرا رگڑ گئے الا ماشاء اللہ رب بچا بچے کہ خدا دی قسم جس دشمنی دی اور کھڑے منزل جیڑا اپنی بنیاد پکا بیٹھا صحابہ دی محبت محبت اصل آل بی بھی تابے دار رواں گی صحابے دوستانی <سؤال> تاریخ انی تاریخ